السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آپ سب تک آ رہی ہے جی الحمدللہ جی آج ہم نے سبق نمبر چاروں پڑھنا ہے دلالت اور وضا اور دلالت کی قسمیں اس سے پہلے ہم نے تین اسباق پڑھ لیے جس میں نظر و فکر منطق ان کی تعریفات ہمیں معلوم ہوئیں منطق کی غرض اور موضوع معلوم ہوا اور اس سے قبل سبق میں ہمیں تصور اور تصدیق کی قسمیں معلوم ہوئیں اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اور وہ موضوع ہے اس سے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریفات ہیں کہ دلالت اور وزا... کسے کہتے ہیں اور دلالت کی کتنی قسمیں ہیں جی میں پہلے کتاب سے عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی دلالت کسی شے کا خود بخود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ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 کو جس سے علم ہوا دال اور دوسری چیز کو جس کا علم ہوا مدلول کہتے ہیں جیسے دھوئیں کو جب تم دیکھو تو اس سے آگ کا علم تم کو ضرور ہوگا بس دھواں دال اور آگ مدلول اور دھوئیں کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے آگ کا علم ہوتا ہے دلالت ہے واضح سی چیز ہے اس میں کوئی بہت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ خود بخود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کر دینے سے اگر کسی دوسری شہ معلوم کا علم ہو جاتا ہے تو یہ دلالت ہوتی ہے تو جیسے بھی انہوں نے مثال دی کہ آگ کی دھواں دھواں کی درارت جو ہے وہ آگ پر ہے تو اب دھواں کو کسی نے مقرر نہیں کیا اس کام کے لیے کہ آگ پر ہو بلکہ خود بخود ہی آپ کو دھواں دیکھتے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ ہے اگر وہ دھواں آگ آگ والا دھواں ہے تو خود بخود یہ درارت کر رہا ہے اب یہ جو دھواں ہے یہ دال ہوا کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے اس سے کسی چھ نامعلوم کا علم ہو رہا ہے تو یہ دھواں دال ہوا اور آگ جو ہے یہ مدلول ہوئی جی کیا میری آواز بہت ہلکی ہے باقی سب کو بھی ہلکی ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہوگی دلالت وزا اس کا ایک حاشیا بھی دیکھ لیجیے ٹھیک ہے है اتنا کوئی ضروری نہیں فی الحال اس کا جی آگے چلتے ہیں وزا وزہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا یا دوسری شے کے لیے مقرر کر دینا کہ پہلی شے کے علم سے دوسری شے کا علم ہو جاوے چنانچہ شہ اول کو موضوع اور دوسری شے جس کا علم ہوا موضوع لہو کہتے ہیں مثال سے بات درست سمجھ میں جائے گی مثال دیکھیے گا کہ جیسے لفظ چاقو کو مجموعہ مجموعہ دستہ اور پھل کے لیے مقرر کر دیا گی. ذہن میں رکھیے گا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں لفظ چاقو جو انسان بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں بس یہ تعریف ضرور ذہن میں رہے جو انسان بولے اسے لفظ کہتے ہیں دو چیزیں انسان اور بولے تو انسان کا بول لفظ ہوا اب لفظ چاقو چلف خوف واؤ کا جو مجموعہ میں نے بولا ہے جو آپ کے آکانوں میں جس لفظ کی آواز پڑی ہے یہ مقرر کر دیا گیا ہے دستے اور پھل کے لیے دستہ تو وہ جس سے ہاتھ ملیا جاتا ہے اور پھل اسے کہتے ہیں جو آگے کاٹنے والا آلہ جسے جو ہوتا ہے اسے پھل کہتے ہیں اردو <تصفح> <تصفح> زبان میں پھل کہتے ہیں درات لگا ہوا جو آلہ جس سے چھری یا چاقو جاتا ہے اسے پھل تو دستہ اور پھل ان دونوں کو جب ملائیں گے تو ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا اس کے لیے لفظ چاقو کو خاص کر دیا گیا جب آپ چاقو بولتے ہیں تو اس کا اطلاق اس اس خاص چیز پر ہوتا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے جو کہ دستہ اور پھل ہے اب جب چاقو بولیں گے تو یہ دستہ اور پھل ہی ذہن میں آئے گا کوئی اور چیز ذہن میں نہیں آئے گی جب آپ چاقو بولیں گے تو آپ کے ذہن میں کرسی نہیں آئے گی آپ کے ذہن میں کھڑکی اور تکیہ کے کا جو ہے وہ تصور نہیں آئے گا بلکہ جو مقرر کیا ہوا ہے لفظ چاقو کو جس خاص ماہیت کے لیے وہی ماہیت آپ کے ذہن میں آئے گی اس کو وضع کہتے ہیں بس تو چاقو موضوع ہے یعنی وضع کیا گیا ہے اور وہ دستہ موضوع لہو ہے کہ یہ اس کے لیے یہ چاقو جو ہے لفظ چاقو یہ اس اس مجموعے کے لیے وضع ہوا تو وہ جو جس کے لیے وضع ہوا وہ موضوع لہو ہوا طرح مقرر کر دینا اور خواہے. یہ جو ہم نے اپنی طرف سے وضع کر لیا ہم نے اپنی طرف سے طے کر لیا کہ یہ لفظ اس کے لیے ہی خاص ہے کرسی کا جب لفظ بولتے ہیں کرسی یہ جو الفاظ ہیں میرے منہ سے نکلے انسان کے منہ سے نکلنے والا لفظ جب یہ کانوں میں پڑا تو ہم نے اس لفظ کے لیے جو چیز خاص کر لی ہے وہ چار ٹانگوں والی ایک چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے وہ آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ ہے وہ, وہ اس کے لیے خاص ہو گئی چنانچہ اس خاص کر دینے کو وضع کہتے ہیں لفظ کرسی کو لفظ کرسی کو, کو ہم کہیں گے موضوع اور شے اور ماہیت کرسی کو جو چیز ہے جو بالحقیقت ایک چیز نظر آ رہی ہے پڑی ہوئی ہے اس کو ہم موضوع لگو کہیں گے اور ان دونوں کا آپس میں اس تعلق کو ایک خاص کر دینے کو یہ وضع کہتے ہیں جی اب چلیں آگے دلالت کی قسمیں دلالت دلالت کی دو قسمیں ہیں لفظیہ اور غیر لفظیہ چنانچہ اب دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں دلالت کو بیان کر دوں کہ کسی شے کا خود بخود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز نامعلوم کا علم ہو جائے خود بخود ہی وہ چیز ہی ایسی تھی وہ ش ایسی تھی کہ اس سے خود بخود کسی دوسری چیز کا علم ہو گیا یا, یا کسی انسانوں کے مجموعے نے لغت والوں نے کسی نے بھی اہل زبان میں کسی نے بھی مقرر کر لیا اس لفظ کو کسی چیز کے لیے کسی خاص چیز کے لیے تو اس سے جو ہے وہ, وہ چیز سمجھ میں آ گئی تو پہلی کو دال دوسری کو مدلول اور اس سب کو دلالت کہتے ہیں چنانچہ دلالت کی اب دو قسمیں ہیں دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ دلالت لفظیہ کی تعریف دیکھئے وہ دلالت ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو جیسے زید کی دلالت اس کی ذات پر ذہن میں رکھئے گا دوبارہ جب ہم میں نے کہا کہ لفظی تو لفظی دلالت سے مراد وہ دلالت ہے کہ جس میں کوئی انسان لفظ بولے اس لفظ کی دلالت تو یہاں پر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں زید تو یہ جو لفظ زید ہیں جو میرے منہ سے نکلے ہیں جو آپ کو جو, جو آپ کو آپ کی سما میں آپ کی آ آ آ آ آپ کی بصارت میں بصارت میں آپ کی سما کے اندر جو الفاظ گونجے ہیں جو آواز آئی ہے اسے لفظ زید کہتے ہیں لکھے ہوئے کی بات میں نہیں کر رہا کہ کہیں لکھا ہوا ہو زال زا یا اور دال یہ نقوش زید ہیں یہ لفظ زید نہیں ہیں لفظ یا ملفوظ جو بولا گیا اس کی اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان بولے انسان بولے تو جب میں بولوں گا زید یا کوئی بھی اور لفظ بولوں گا تو وہ, وہ لفظ بنے گا لکھی ہوئی چیز لفظ نہیں ہوتی لکھی ہوئی چیز نقش ہوتی ہے نقوش ہوتے ہیں اب سمجھئے گا دلالت لفظ وہ دلالت ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو یعنی کسی انسان کے منہ سے نکلا ہوا ہو جیسے زید یہ لفظ زید یعنی بولا بولا ہوا لفظ زید اس کی دلالت اس کی ذات پر ظاہری بات زید جب بولیں گے تو ہر کسی کے ذہن میں زید کا ایک مفہوم ہے چاہے وہ زید مختلف ہوں گے لیکن ہر ایک کے ذہن میں اپنے زید کا مفہوم ہوگا کسی کا بھائی زید ہوگا کسی کا دوست زید ہوگا جس کے ذہن میں جو بھی سب سے پہلا تصور زید کا آئے گا وہ اس کی ذات کی پر دلالت ہوگی تو یہ دلالت لفظی ہے کہ دال کوئی لفظ تھا زید ایک لفظ بولا گیا تھا اس, اس لفظ کی دلالت کسی خاص شخص پر ہو گئی دلالت غیر لفظ یا وہ دلالت ہے جی یہ سوال سمجھ میں ہے صرف دال والے لفظ یا کوئی بھی لفظ جی جب کوئی بھی آپ لفظ بولیں گے کوئی بھی لفظ بولیں گے اسے ہی کچھ بھی بولیں گے اسے ہی لفظ کہتے ہیں یہ منطق منطقیوں کی میں تعریف بتا رہا ہوں منطقیوں کے نزدیک جب انسان بولتا ہے وہ لفظ ہوتے ہیں آگے نحویوں کی تعریف اور منطقیوں کی تعریفات میں فرق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے تو اس کی یہاں پر ہر وہ لفظ جو انسان بولے اہل منطق کے نزدیک وہ ملفوظ ہے وہ وہ آ, اسے لفظ کہتے ہیں اب وہ دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بات کی بات ہے لیکن جب انسان نے بولا تو وہ لفظ ہوا جی اچھا دلالت غیر لفظ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو جس میں دال کوئی لفظ نہ ہو جیسے دھواں اس کی دلالت آگ پر اب دھواں کوئی لفظ تو نہیں ہے آپ نے دیکھا یعنی لفظ دھواں نہیں میں کہہ رہا دھواں اپنی عملی شکل میں آپ نے اگر کہیں دیکھا ایک گرد و غبار کا مجموعہ کہیں آپ کو دیکھا تو اس کی دلالت زید پر ہوئی سوری زید پر نہیں اس کی دلالت آگ پر ہوئی تو یہ بھی دلالت ہوئی ہے ایک چیز کے دیکھنے سے ایک چیز خود بخود مقرر ہو گئی کہ دھواں دیکھتے انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی کہیں نہ کہیں آگ ہے تھوڑی ہے کہیں زیادہ ہے <coughs> بلا اس بحث میں پڑے لیکن آگ ہے لیکن یہ جو دھواں آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کو دکھا ہے یہ کسی نے لفظ نہیں بولا کہ دھواں دال ہا واؤ الف نون دھواں یہ کسی نے لفظ نہیں بولا یہ, یہ آپ کو ایک جگہ دکھا ہے اس دکھے ہوئے کی دلالت ہو رہی ہے اسی لیے اس کو ہم نے کہا کہ دلالت غیر لفظی یا دلالت لفظی نہیں دلالت غیر لفظ جی یہ تو وضاحت ہوگئی کہ ایک دلالت لفظی ہوتی ہے ایک دلالت غیر لفظی ہوتی ہے اگر انسان بولے گا تو پھر دلالت لفظی ہوگی اگر انسان نہیں بولے گا تو پھر وہ دلالت غیر لفظی ہوگی اگر وہ کسی چیز پر دال ہو رہی ہے وہ اس سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو اس صورت میں یہ دلالت جی دلالت وضعیہ اب دلالت لفظیہ کی دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں وضعیہ، طبعیہ عقلیہ دلالت لفظیہ وضعیہ پہلی قسم وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو دال اس میں لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو دال اس میں لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو <تصفح> تین نمبر حاشیت دیکھ لیجئے لفظ سے اس کا مدلول اس وجہ سے سمجھ میں آتا ہو کہ مقرر کرنے والوں نے اس لفظ کو اس واسطے مقرر کر لیا ہے جیسے یہ نام رکھ لیا وضع ہوگی نا ایک چیز ہم نے کہا تھا کہ وزع کسے کہتے ہیں کہ ہم نے مقرر کر دی ہے ایک شے یہ شے اس شے کے ساتھ خاص کر دی ہے کہ جب بھی یہ بولیں گے تو اس سے یہی مراد ہوگا چاقو بولیں گے تو اس سے پھل اور دستہ ہی مراد لیا جائے گا ہم نے مل کر اہل زبان میں ایک چیز وضع کر دی ہے تو اس وزع کا فائدہ لیتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اگر دال لفظ ہے انسان نے بولا ہے کوئی بھی لفظ ہے اور اور دلالت یعنی اس لفظ سے کوئی اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ سمجھ میں آنا وہ, وہ, وہ وزع کی وجہ سے ہے کہ ہم نے مل کر طے کر لیا کہ جب بھی کوئی انسان یہ لفظ بولے گا تو اس سے ہم نے یہ مراد لینی ہے جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید, زید, زید, زید کے لیے موضوع نہ ہوتا تو دلالت ہی نہ ہوتی تو جب بھی میں لفظ زید بولوں گا تو میرے بولنے سے جو آپ کو سمجھ میں آئے گی جو آواز کان میں پڑے گی اس اس سے آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے گا ایک چیز کا علم ہوگا اور وہ انسان انسان زید ذات زید چاہے وہ کوئی بھی ہو تو یہ تو لفظی دلالت اور یہ لفظی بھی وضعی ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے آپ نے اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ جب بھی مجھے زید میں زید سمجھ میں آئے گا تو میرے نزدیک زید سے مراد میرا بھائی ہے میں نے اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ جب بھی مجھے زید سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے میرا ذہن میرے اپنے ہم جماعت زید کی طرف جائے گا تو ہر کسی کے ذہن میں ذات زید کا جو بھی تصور ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ ایک ہی زید ہونا چاہیے ہر ایک کو وہی ایک ہی زید سمجھ میں آنا چاہیے تو تو یہ دلالت ہے لفظی لفظ یا ہوگی دلالت لفظ یا وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت طبیعت کے اقتضا کے ہو جیسے آہ آہ کی دلالت کسی رنج اور صدمے پر کہ تمہاری طبیعت رنج اور صدمے کے وقت اس لفظ کے بولنے پر مقتض ہے جی کہ دا لفظ ہے آہ آہ انسان کی بولی ہے چاہے محمل ہے لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں نا ایک ہوتا ہے کہ جس کا معنی سمجھ میں آ جاوے ایک ہے جس کا معنی سمجھ میں نہ آوے وہ محمل لفظ ہیں لیکن بولا انسان نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی دراز ہے لفظیہ تب جب لفظیہ بول دیا تو انسان کا بول اب آہ آہ کی جب آواز کان میں اس سے دلالت ہوئی کس بات ذہن کہاں گیا رنج صدمے غم فکر کی طرف تو یہ جو بات سمجھ میں آئی کہ آہ کے بولنے سے کسی کو صدمہ ہے رنج ہے فکر ہے غم ہے یہ دلالتیں لفظیہ ہے تبعی ہے لفظیہ تو اس وجہ سے ہے کہ انسان کے لفظ ہیں آہ آہ اور تبعیہ اس وجہ سے ہے کہ یہ طبعیت کا تقاضا ہے کہ تقاضے کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی انسان کو رنج ہوتی ہے تو خود بخود وہ آہ ہی کہتا ہے یعنی وہ, وہ یعنی ہر انسان نے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہم نے آہ کا لفظ وضع نہیں کیا خود بخود نکلتا ہی آ ہے خوشی کا لفظ نہیں نکلتا تو یہ طبیعت کا افتزا ہی یہ ہے کہ جب رنج تکلیف ہوتی ہے تو لفظ آہ ہائے او یہ چیزیں نکلتی ہیں لیکن اقوام کے اختلاف سے یہ ہم اپنے زبان اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہر اہل زبان کے نزدیک مختلف ہوگی جی تیسری دلالت لفظیہ آکلیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے ابتزا کے ہو جیسے دلالت لفظ دائز کی جیسے دلالت لفظ کی جو دیوار کے پیچھے سے سنا جاوے بولنے والے کے وجود پر جی یہاں پر یہ جو لفظ دائز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ ویسے انہوں نے ایک محمد لفظ بولا ہے جیسے ہم نے آہ آ بولا تھا تو یہاں پر دیز لفظ کسی انسان کی آواز مراد ہے انسان کی انسان کا بولنا دائز اگر دیز کا لفظ کوئی جانور کی زبان سے سمجھ میں آئے آپ کو آواز پڑے کسی لفظ دیز کی لیکن اس سے آپ کو یہ معلوم نہ ہوتا ہو کہ یہ انسان نے بولا ہے تب یہ درارت لفظیہ نہیں بنے گی لفظیہ قلعیہ نہیں بنے گی دائز کے میں ایک تو مثال دی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی آپ لفظ بول سکتے ہیں لیکن اس لفظ کے بولنے سے ایک تو وہ لفظ مثال کے طور پر محمل ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے اور بولا بھی کسی انسان نے ہے اور دیوار کی پیچھے سے بولا گیا ہے تو اب عقل کا اقتضا یہ ہوگا عقل کہے گی کہ کسی انسان کی آواز کان میں پڑی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص موجود ہے بس یہاں صرف سمجھانا یہ ہے کہ کسی انسان کی آواز پڑی ہے اب وہ آواز محمل ہے غیر محمل ہے کیسی ہے سی نہیں ہے اس پر ہم بحث نہیں کر رہے کیونکہ اگر ہم اس لفظ پر بحث کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس لفظ میں اگر اس نے جو ہے وہ غیر محمد لفظ بولا یعنی ایسا لفظ جس کا معنی تھا تو پھر وہ ددارت لفظی بن جائے گی اس سے کوئی, کوئی, کوئی چیز مراد ہو جائے گی ہم صرف کسی کی آواز کو قطع نظر کہ وہ محمل تھی غیر محمل تھی اس کا مطلب تھا اس کا مطلب نہیں تھا صرف اس کی آواز سے جو انسان کی سنی گئی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ کوئی شخص موجود ہے چنانچہ اسے ہم دلالت لفظیہ عقلیہ کہتے ہیں عقلیہ اس وجہ سے کہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کی آواز سنیں تو انسان یہ سمجھ جاوے کہ کوئی انسان دیوار کے پیچھے پردے کے پیچھے موجود ہے اور لفظی اس وجہ سے کی کہ ہمیں آواز انسان کی آئی تھی کسی غیر انسان کی نہیں جی تو یہ تو تھی ہماری دلالت لفظیہ کی تین قسمیں جس میں بولنے والا انسان تھا اب ہم کہتے ہیں کہ دلالت غیر لفظی میں وزرعہ طبعیہ اور عقلیہ. تو دلالت غیر لفظیہ وزریہ وہ دلالت ہے کہ اس میں لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ وضاع کے ہو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دلالت لفظیا تھی یہ دلالت غیر لفظیہ ہے باقی کوئی فرق نہیں ہے کہ دار اس میں لفظ نہیں ہے لیکن دلالت بجا وضاع کے ہی ہے کہ اس کو خاص کر لیا گیا ہے اس کے لیے جیسے حروف کی دلالت حروف پر لکھے ہوئے حروف یعنی نقوش حروف ان کی دلالت حروف پر یعنی حروف کے نقش جو کاغذ پر بنے ہوئے ہیں اور حروف وہ ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں تو نقش تو وہ ہو گئے ہیں اور جو بولے گئے ہیں وہ حروف ہیں یا لفظ ہیں تو جب لکھی ہوئی چیز کی دلالت میرے بولے ہوئے لفظ پر ہوتی ہے تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے لیکن وضعیہ ہے کہ ہم نے وضع کر لیا ہے جیسے زید اب جب ہم بولتے ہیں ز... ز... ز... ز... بولتے نہیں لکھتے ہیں زا یا دال لکھا ہوا ہے نقش ہے یہ جو لکھا ہوا زید ہے یہ غیر لفظی ہو گیا لفظی تو اس لیے نہیں ہے کہ میں نے بولا نہیں ہے لکھا ہے اگر گونگے نے ایک گونگا شخص نے لکھا ہو یا نہ بھی گونگا ہو لیکن لکھا ہوگا تو یہ نقشے زید ہیں یہ لفظ زید نہیں ہیں کیونکہ زید نے کسی نے بولے نہیں ہے چنانچہ اس نقوش کی دلالت لفظ زید پر جب میں زید بولتا ہوں تو یہ لکھے ہوئے لفظ بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ زید ہی بولا گیا بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, اس نے لکھا ہوا کہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس نے لکھے ہوئے کو دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا اس کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے کہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ نکوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نکوش ہیں اور جب اس نے بولا اور وہ بول ان نقوش کے مطابق ہوئے تو یہ درارت غیر لفظیہ وضیا ہو گئی اگر وہ اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھ کر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ کو دیکھ کر وہ پڑھے القاف روم تو یہ تو یہ دلالت غیر لفظیہ تو ہے وضعیہ نہیں ہے اس لیے کہ وضع اس کے لیے نہیں ہوئی ہوئی تھی بسم اللہ کے جو نقوش ہیں یہ لفظ بسم اللہ کے لیے وضع ہوئے ہیں بسم اللہ کے نقوش کل یافلون کے لیے وضع نہیں ہیں تو وضعیہ سے سمجھ میں آ گئی کہ جو نقش لکھ لکھے ہوئے نظر آئے اگر وہی میں تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے یہ اس کے لیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ یہ جب نقش لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو ایسے الفاظ منہ سے بولنے ہوں گے اگر اس کے ہٹ کر کوئی اور لفظ منہ سے نکالا تو یہ اپنے ان نقوش کے مطابق نہیں ہے لہٰذا یہ دلالت وضعیہ نہ ہوئی جی دلالت غیر لفظیہ طبعیہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اس میں دلالت وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو غیر ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دال لفظ نہیں ہے اور دلالت بوجہ طبیعت کے اختضا کے ہے طبیعت کا تقاضا تھا ہم نے تیر کیا تھا کہ یہی بولنا ہے طبیعت ہی ایسی تھی کہ خود بخود اس پر لے آتی ہے جیسے گھوڑے کا ہن ہن آنا دلالت کرتا ہے گھاس دانے کی طلب پر اب یہ جو گھوڑے کا ہن ہے یہ دلالت غیر لفظیا اس لیے ہے کہ یہ انسان نہیں بول رہا اب یہ ذہن میں رہیے کہ یہاں پر نقوش نہیں ہے, ہے بولنا ہی لیکن چونکہ انسان کا بولنا نہیں ہے لہذا ہم نے اس کو بھی غیر لفظیا کے زمرے میں ڈال دیا چنانچہ اب گھوڑا ہن, ہن یہ, یہ غیر لفظ ہو گیا لیکن اس کا ہنہنانا ہنانا دلالت کر رہا ہے کہ یہ کسی چیز کی طلب کر رہا ہے کھانے کی آ, پیاس کی آ, کسی بھی چیز کی طلب ہے اس کو تو یہ یہ ہنہنانا طبیعت کا افتزا تھا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ہنحنانا طلب کر رہا ہے کہ بھئی وہ تھکا ہوا ہے کسی بھی چیز پر آپ طے کر لیں طبیعت کے تقاضے کی, کی بنیاد پر کوئی بھی اپنے لیے طے کر لیں لیکن ہو وہ, وہ طبیعت کا افتزا ہی کہ اس نے کسی خوفناک چیز کو دیکھ لیا ہے چنانچہ اس لیے وہ ہننا رہا ہے کچھ بھی کر لیں لیکن ہو وہ طبیعت کا اختصاف تو یہ دلالت غیر لفظی ہوگی اور طبعی ہوگی طبیعت کی وجہ سے ہوا ہم نے آپس میں طے نہیں کیا ہوا کہ جب بھی گھوڑا ہن آئے گا تو اس کا مطلب یہی یہ ہوگا یہ کوئی اہل علم نے اہل لغت نے کسی گھوڑوں نے بھی گھوڑوں نے بھی مل آپس میں یہ نہیں طے کیا وہ یہ ایک طبیعت کا تقاضہ ہی ایسا ہے جی ددالت غیر لفظی یا عقلی وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو لیکن دلالت بجہ عقل کے ہو جیسے دھوئے کی دلالت آگ پر جی ہاں یہ دلالت غیر لفظی ہے تو اس لیے ہو گئی کہ دھواں دیکھا ہے آپ نے نے جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی تو جی تو گویا کہ دلالت غیر لفظی عقلیہ عقلی عقلی عقلی وہ ہوگی کہ جس میں الفاظ تو نہیں ہیں دھواں ہے کوئی چیز ہے کوئی نقش ہے کوئی بھی چیز ہے لیکن دلالت بجہ عقل کے اقتصاء کے ہیں عقل کہتی ہے کہ بھائی یہ دلالت ہے اب دھوئیں کو دیکھ کے آپ اپنی عقل سے کوئی بھی دلیل دل... دل... دل... دل... نکال سکتے ہیں دھوئیں کو دیکھ کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نقصان ہوا ہے یہ بھی عقل کا اقتصا کی وجہ سے آپ نے ایک ایک چیز طے کی سمجھ میں آئی دھوئیں کو دیکھ کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگ لگی ہے دھوئیں کو دیکھ کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہوگا اتنا دھواں ہے مطلب کسی فیصلہ کر لے کسی چیز کو دیکھ کر اور وہ عقل کا افتزا ہو تو وہ دلالتے غیر لفظیہ عقلیہ کہلائے گی جو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے اس کو بار بار پڑھیے گا اور کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجیے گا آگے اس کے سوالات ہیں وقت بھی مکمل ہو گیا ہے اور چلے جلدی سے کر لیتے ہیں امسلا سے آپ کو سمجھ میں اور اچ, اچھی طرح آ جائے گا جی بالکل کھانا پکڑا ہو دھویں سے یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے اور اگر خوشبو آ رہی ہو پھر تو پکی بات ہے یقین ہو جائے گا <laughs> تو اچھا جی آگے امسلا میں آئیے دو منٹ ہیں جلدی سے ہمسلا میں سے جتنی ہو جاتی ہیں دیکھ لیتے ہیں جی سر کا ہلانا ہاں یا نہیں سر کا ہلانا بعض اوقات سر ہلایا جاتا ہے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے عرف عام میں اور اگر سر ہلایا جائے اوپر سے نیچے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی تو جو بھی ہو اگر آپ نہیں والا سر ہلا رہے ہیں یا ہاں والا سر ہلا رہے ہیں تو یہ مجھے بتلائیے کہ اس میں یہ دلالت کون سی ہے پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ یہ دلالت لفظی ہے یا غیر لفظی ہے اگلی قسم ہم بعد میں طے کریں گے جی ہاں غیر لفظی ہے کہ انسان نے بولا تو نہیں ہے یہ انسان نے دیکھا ہے دکھی ہوئی چیز ہے یہ غیر لفظی ہے جی اچھا جب یہ غیر لفظی ہو گئی تو آپ بتائیے کہ یہ دلالت غیر لفظی جس سے ہمیں یا ہاں یا نہ سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی نہ کوئی چیز کہ انسان کہہ رہا ہے سر ہلا کر ہاں یا نہیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا یہ سمجھ میں آنا یہ دلالت غیر لفظی یہ دلالت غیر یا وضعیہ تھا طبعیہ تھا یا عقلیہ تھا جی ہاں غیر لفظی بازی ہے کہ ہم نے مزہ کر لیا نا. ہم انسانوں نے مل کر سوچا ہوا ہے کہ بھی اگر گردن کو دائیں بائیں ہلایں گے تو اس کا مطلب ہوگا نہیں اگر اوپر نیچے ہلایں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہاں تو یہ ہم نے آپس میں مزہ کیا ہوا ہے یہ طبیعت کا اختزار تو نہیں ہے کہ نہ ہوتے ہی گردن خود بخود دائیں بائیں ہلنے لگ جائے اور ہاں ہوتے ہی سر جو ہے وہ اوپر نیچے ہونے لگ جائے یہ کوئی طبی تقاضا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عقل اس پر درالت کرتی ہے جی سرخ جھنڈی ریل کا ٹھہرنا جب سرخ جھنڈی دکھی تو ریل ٹھہر جاتی ہے یہ یہ دلالت لفظی ہے یا غیر لفظی ہے یہ سرخ جھنڈی الفاظ نہیں ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جی دلالت غیر لفظی اس لیے کہ آپ کو سرخ جھنڈی نظر آئی ہے اور ریل آگے ٹھہر جی یہ بھی وزیر ہے کیونکہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ سرخ جھنڈی سے مطلب رک سرکو... کسی چیز کا روکنا ہے یہ انسانوں کا طے کیا ہوا فارمولہ ہے کہ سرخ کا مطلب خطرہ یا ٹھہرنا ہے جی ہاں اس کا تعلق طبیعت سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق عقل سے ہے اگر عقل سے ہوتا تو پھر وہ قومیں جو کہ کہیں جنگل میں رہتی ہیں جنہوں نے جن کو کچھ نہیں پتا وہ خود بخود سرخ کو دیکھ کر خطرے کو نہ سمجھ لیں اگر یہ عقلیہ ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اقوام جن کو اس اشارے کا علم نہیں ہے وہ بھی سرخ کو دیکھتے ہی فوراً سمجھ جائیں کہ نہیں خطرہ ہے تو اس سے معلوم ہو کہ عقلیت نہیں ہے یہ وضعی ہے ہم انسانوں نے وضع کیا ہوا ہے تار کے کھٹکے کی آواز تار کا مضمون یہ تار پرانے زمانے میں تار آیا کرتے تھے جیسے آج کل ٹائپ رائٹر ہوتا ہے آج کل تو اب وہ بھی نہیں رہا اب تو وہ اس کے کھٹکے کی آواز ہوتی تھی اس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ تار آیا ہے تو یہ آواز کی بات ہو رہی ہے کسی آواز کے آنے سے ایک تار کہتے ہیں میسج کو ایک پیغام کو تو وہ پیغام موصول ہوتا تھا جیسے آپ کو آ, میسج کی آپ کو جیسی کوئی بیپ آتی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میسج آ گیا ہے واٹس ایپ کا ہو ای میل کا ہو, ہو کوئی بھی ہو تو یہ تار کے کھٹکے کی آواز سے تار کا سمجھ میں آ جانا یہ کون سی درار جی ہاں درالت غیر لفظ، غیر لفظی اور یہ جی یہ وزی نہیں ہے یہ عقلی ہے کیونکہ آپ کو آ, وزی تو وہ ہوتی نا کہ ہم طے کر لیتے کہ جب بھی اس طرح کی آواز آئے گی تو اس سے مراد وہ آ, تار ہی ہوگی یہ تو آپ نے عقل سے سوچ لیا یہ تو بچے کو بھی پتہ چل جائے گا جیسے ہی آ, میسج کی بیپ آئی آپ کو فوراً آ, سمجھ میں آ گیا بچے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی میسج آ ہے چاہے ہم اس کو آپس میں بیٹھ کر طے نہ بھی کریں کہ یہ ٹون آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میسج آیا ہے اگر ہم اس کو آپس میں بیٹھ کر طے نہ بھی کریں اور کسی نے ہوتا یہ خود و سب کو میں آ جاتی ہے کہ بھائی آواز آئی ہے میسج کی آواز آئی ہے آپ کے فون کی رنگ بجی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کا فون آیا ہے تو یہ وزع نہیں ہوئی ہوئی یہ عقل بتلا رہی ہے کہ یہ تو ایک طبی... اپنا عقلی چیز ہے جی لفظ. لفظ قلم تختی مدرسہ زید انسان یہ سب جو لفظ ہیں یہ بولے ہوئے لفظ خیال رہے بولے ہوئے لفظ میں <coughs> بول رہا ہوں قلم میں بول رہا ہوں تختی میں بول رہا ہوں مدرسہ یہ الفاظ جو میرے منہ سے نکلے ہوئے ہیں جی ان کی دلالت جس جس چیز پر ہوگی یہ کون سی دلالت ہوگی جی پہلی بات تو یہ کہ دلالت لفظی ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں ساپسی پہلی تو اس میں بات ہی ختم ہوگی کہ لفظی ہے غیر لفظی لفظی ہے کیونکہ میں نے بولے ہیں آگے کون سی ہے قلم کی اس چیز پر جو کہ قلم کے لیے خاص ہے تختی پر جو تختی کے لیے خاص ہے یہ سب دلالت لفظیہ وضعیہ ہیں کیونکہ ہم نے وضع کر لیا ہے جی تختی کی ایک خاص شکل ہم نے وضاح کی ہوئی ہے کہ جب بھی لفظ تختی بولیں گے اس سے مراد وہ خاص تختی ہوگی جب بھی ہم مدرسہ بولیں گے تو اس سے مراد وہ چار دیواری جس میں کمرے اور اس میں استاد اور اس میں سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ ہم نے وضع کیا ہوا ہے طے کر لیا ہے ہم انسانوں نے آپس میں مل کر جی دھوپ آفتاب جب بھی دھوپ کو دیکھیں گے تو آفتاب ذہن میں آئے گا اب یہ دھوپ کو دکھنا ہے لفظ دھوپ نہیں ہے یہ نقوش دھوپ کہہ لیں آپ یہ دلالت غیر لفظی آگے کون سی یہ طبیعی ہے اخلی ہے یا وزی ہے،, ہے جی اخلی ہے دھوپ دیکھتے ہی خود بہت سمجھ میں آئے گی کہ آفتاب تو ہے جب بھی دھوپ ہے جی آہ اوہ اوہ کی آواز جی یہ دلالت غیر اگر تو یہ بولے ہوئے لفظ ہیں اگر تو آ او, او, یہ بولے ہوئے لفظ ہیں میں بول رہا ہوں آپ نے کسی سے سنے ہیں تو پھر تو یہ دلالت لفظی ہوگی اور طبیعی ہوگی اور اگر یہ نقوش لکھے ہوئے ہوں اور اسے مراد لیا جائے تو پھر یہ دلالت غیر لفظی طبیعی ہوگی کہ آہ مراد لے کے کسی کے درد کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ تبھی چیز ہے کہ یہ اس سے مرادی ہوتی ہے لیکن یہاں پر زیادہ تر جو اس سمجھ میں آ رہی ہے وہ چیز یہ دلالت آ, لفظی ہے کیونکہ یہ بولے جا رہے ہیں آ, آ, او, کوئی بولے گا تو اس سے مراد ہوگی کہ یہ ضرالت لفظی اور طبیعی ہے کہ کسی کو تکلیف اور رنج ہے جی ہمارا وقت کافی اوپر ہو گیا ہے اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا یاد کر لیجئے گا کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا آ, آ, آ, ای میل سے یا اسی پر ہی مجھ سے پوچھ لیں میں دو چار منٹ یہیں پر ہی ہوں اگر کسی کو جلدی جانا ہو کہ کوئی دوسرا سبق ہو تو شروع کر لیں اور اگر نہیں تو میں دو چار منٹ یہیں پری ہوں